شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو اسلام میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ رجوع کرے تو بے اسمی کا منع لکھو بے اس میں بے اسمی کے نیچے کیا لکھنا ہے بے عسم قتل یہ کہ رجوع کرے تو سات گناہ قتل میرے کے بس میں کا اور اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ تیرے اور گناہ بھی تیرے سر پہ اور مجھے قتل کرے گا اس کا گناہ بھی تیرے سر پہ ہوگا ایک من آگے ہوئے یا یہ ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا نا تو جس آدمی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے نا تو مظلوم کا اگر کوئی کیا ہوگا گناہ ہوگا تو کس کے سر پہ ڈالا جائے گا ظالم کے سر پہ ڈالا یہ بھی مانا ہو سکتا ہے یہ کہ رجوع کرے تو ساتھ گناہ میرے کے اور گناہ اپنے کے پا ہو جائے تو صاحب نار سے یہی صبا ہے ظالمی اور تو ترغیب دی طوات کا من ترغیب دی پاس ترغیب دی اس کو اس کے نفس نے قتل اپنے بھائی کا قتل کر دیا اس کو پاس بامن القاف شرین ہو گیا کیسے تباہ ہونے والوں میں سے تباہ ہونے والوں کیا منع دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا بھائی کو قتل کیا نا کہ میں نے حماشے میں پڑھایا ہے کہ ایک آرابی تھا حضور کے زمانے سے پہلے کی بات ہے ایک آرابی تھا اس کے بھائی نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اور آپ کے بھائی نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا کسی وجہ سے اب اس بھائی کو لے آئے اس کے پاس کہ تیرے بھائی نے تیرے بیٹے کو قتل کیا یہ بھائی ہے تیرے سامنے کس لو تو بے وقوف آدمی ہوتا تو کساس لے لیتا نہیں ایک ہاتھ تو میرا کاٹا گیا دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹوں جی صاحب کرو ایک ہاتھ تو ٹھیک ہے میرے گلتی ہوگی میرے بیٹے قتل کر دیا لیکن اب بھی تو تکلیف میں مشقت کا مجھے کون کام آئے گا یہی بھائی کام دے گا مجھ کو غلطی تو ہو گئی ہے تو کہتے ایک ہاتھ کاٹا گیا دوسرے ہاتھ کاٹا یہ میرا بھائی ہے جب بلاؤں گا میری مدد کے لیے آج سمجھ دار تھے وہ لوگ آج کل ہم میں سمجھ دی ہے یہ بھائی کو بار دیا فباس اللہ غرابہ پت بھیجا اللہ تعالیٰ نے قوے کو جو قریتا تھا زمین کے اندر تھا کہ ہے اس کو کہ کیسے چھپا ہے لاش اپنے بھائی کی سوہت کا منعہ لاش کال اے لتا کہ ہے میری بربادی کیا عجل ہو گیا ہوں میں یہ کہ ہو جاؤں اس کا ہوئے کے پاس چھپاؤں میں لاش اپنے بھائی کی تو ہو گیا کیسے جی ناد سے تو مخبوط لاس ہو کے مر گیا تباہ ہو گیا اب آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس واقعے کے بعد لکھ دیا بنی اسرائیل پہ خصوصاً اور تمام مقلفین پہ عموماً یہ ہمارے اوپر بھی لکھا گیا کہ جس آدمی نے کسی علاقے کے اندر اس قسم کی بنیاد بری رکھی مثال اور ایک علاقہ ہے امن والا اس کے اندر کوئی قتل و کتاب نہیں ہے تو ایک آدمی کسی قتل کی بری بنیاد رکھتا ہے خود قتل کرتا ہے یا لوگوں کو سکھاتا ہے کہ قتل کی ابتدا کرو تو اس پہ اتنا گناہ ہوتا ہے جیسے ساری دنیا کو قتل کیا جیسے ساری دنیا کو قتل کیا کیونکہ امن کے کی علاقے کے اندر اس نے قتل کی کیا رکھی بنیاد رکھی ظلم کی بنیاد رکھی اور جو آدمی کسی کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا جزا دے گا جیسے ساری دنیا کو بچایا جب ایک آدمی کسی کو قتل کر رہا ہے تو دوسرا آدمی آ کے چھڑا لیتا ہے خدا کا خوف کرو طاقتور آدمی ہے بچا لیتا ہے تو یہ بھی بچانا ہے یا نہیں ہے یا ایک آدمی تڑپ رہا ہے زخموں سے چکنا چور ہے اس کا علاج کراتا ہے علاج کرتے کرتے وہ کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بھی ایک قسم کیا ہے بچانا ہے یا ایک آدمی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے کوئی نا حق ایسے اس کو وہاں سے چھڑا لیتے ساری چیز اس میں آ جاتی ہے ضالح کا باوجہ اسی واقعے کے واقعہ کیونکہ ایک ظلم ہوا تھا خدا کی دھرتی پہ پہلا پہلا ظلم ہوا آپ جتنی دنیا کے اندر قتل ہوتے رہیں گے کابل کو حصہ ملتا رہے گا یا نہیں جی آپ کی کراچی کے اندر دوسری جگہ جتنی قتل ہو رہے ہیں جو قتل کے بانی ہیں بنیاد رکھنے والے ان کو یہ ایسا مل رہا یا نہیں مل رہا من صنف اسلام سنتن سیا تا پالیہ وزروہا وزرو من عملہ بہلا یوم کیاما بابت اس کے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پہ خصوصا اور تمام مقلفین پہ عموما عموماً ان قتلا جس شاہ نے قتل کیا کسی جی کو بغیر کسی قتل نپ سکے اس نے کسی کو قتل ہی نہیں کیا یعنی کساس میں نہیں قتل کیا اور فساد میں یا اس نے زمین میں فساد بھی نہیں کیا ایسے ظلمن قتل کیا پکانا قتل انا اسے سمرا لکھو اس کا سمرا یہ ہے کہ گویا کہ اس نے قتل کیا سب لوگوں کو کیونکہ قاتل نہ کی اس نے کیا رکھی بنیاد رکھی امن کے علاقے میں من آیاہا اور جس شخص نے بچایا اس کو یہاں زندہ کیا کی بجائے کیا کہو بچایا تو پس گویا کہ بچایا لوگوں سب کو والا کا جا تم تاقید قانون اس قانون کی تاکید ہے کہ ہم نے یہ قانون لکھ دیا لیکن اس پہ ان لوگوں نے عمل کیا بنی اسرائیل نے نہیں کیا اور تو اور نبیوں کو نہ چھوڑا قتل کر دیا خبی سونے اور البتہ اے ان کے پاس بنی کا ہمارے رسول واضح بہت سین بنی اسرائیل میں سے بعد آنے رسولوں کے زمین کے اندر کیا کرنے والے ہیں حد سے بڑھنے والے مصرف کا بنا آہ انہ قتل وطال کی بازار گرم کر دینے حا کے امبیا کو بھی قتل کر دیا تو چونکہ مصرف فون سے قتل سمجھ جاتا ہے نا تب آگے محار بین کی سزا بیان کر دی گئی جو ڈاکہ ڈالتے ہیں محارب ہیں ان کی سزا انما جزا الزین بین اللہ محار بین کی سزا کوئی محارب جانتے ہو کہ ڈاکو ہوتے ہیں ہتھیار لے لیتے ہیں لوگوں سے مال چھینتے ہیں زور سے قتل کرتے ہیں ڈکیٹی کا کام کرتے ہیں یہ ہے محارب محاورین کی سزا سوائس کی نہیں سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تو محار بین کو یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو امن دیا ہے یا نہیں اور مخلوق کو امن دیا ہے اللہ نے نہیں دیا امن عطا کہ یوں بھی فرمایا کافر ذمہ ہونا وہ بھی تمہاری امن کے اندر ہوتا ہے حکومت اسلامی کے امن میں اللہ نے امن دیا اللہ کے رسول نے بھی امن سکھایا تو خدا و رسول کے امن کو توڑ رہے ہیں یا نہیں جو خدا رسول کے امن کو توڑے کس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے سوائے اس کی سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ وہ یس الرز فسادا یہ واہ جو ہے یہ ہے یا جنگ کیسے کرتے ہیں یعنی دوڑتے پھرتے ہیں زمین کے اندر فساد کے لیے این و یہ کہ قتل کیے جائیں نیچے بل فقط لے کلو بےل بل پکاتے فقط بھائی ڈاکو جو ہے نا ڈاکا ڈالنے کے لیے جاتے ہیں یا تو صرف قتل کرتے ہیں مال نہیں لوٹتے موقع نہیں ملے گا یا قتل بھی کرتے ہیں اور مال بھی لوٹتے ہیں یا قتل نہیں کرتے مال لوٹتے ہیں یا قتل بھی نہیں کرتے مال بھی نہیں لوٹتے صرف فیرنگ کر دی کیا ڈرا دیا تو کتنی صورتیں ہیں جی چار صورتیں ہیں تو ہر ہر صورت کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے قتلو قتل کیے جائیں کس کے بدلے بل قتل فقط فقط قتل کے ان کو قتل کرو او یو سلّ یہ او تقسیم کے لیے ہے یا سولی پہ چڑھائے جائیں سولی پہ چڑھایا جان اس کے نیچے لکھو بل قاتل والم بل قاتل والم قتل بھی کیا انہوں نے مال بھی لوٹا تو ان کو سولی پہ چڑھا دو تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں وہ سولی پہ ایسے چڑھا دیتے تھے کہ اونچی جگہ پہ باندھ کے لٹکا کے ان کے پیٹ کے اندر ایسے نیزہ مارتے تھے اور تین دن کے لیے ان کی لاش کہاں رہتی؟ سولی کے اوپر رہتی. افغانستان جو بڑے بدماش تھے نا طالبان نے پہلا بھی وزیر تھا پتنی کون بولتا اچھا جی او جو سلابو کے نیچے کیا ہے جی بل قتل والغاس. او تو یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں تبدیل کر کے اس کے نیچے کا لکھو بل اخذ پکڑ صرف مال لیتے ہیں ذرا میرے عزیز فرق ہے ایک چور ہے چوری کرتا ہے ڈاکو نہیں ہے تو اس کی سزا کیا ہے صرف ہاتھ کاٹو نا جائیں ہاتھ لیکن ڈاکو تو ہتھیار ساتھ لے جاتا ہے نا لڑائی کے لیے ڈراتا دھمکاتا ہے اس لیے اس کے سورا زیادہ ہے ڈاکو اگر صرف مال لے ہے تو اس کا دائیں ہاتھ بھی کاٹ دو اور بایاں پاؤں بھی کاٹ دو یہ یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ پاؤں تبدیل کر کے اے بے لو سے پکا او یون پاؤں منال یا دور کر دیے جائیں زمین سے ڈرانے کے ساتھ ڈرانے کے ساتھ فقط یا عربی میں لکھو اخاف تو اخافت بلخافت فقت عقاف و ذقیف اخافتن ڈرایا تو ڈرانے کے ساتھ صرف کیا ہوگا زمین سے دور کر دو زمین سے دور کرنے کا مطلب جیل میں ڈال دو اور زمین میں چلیں پھریں نہیں جیل میں ڈال دو یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ان کے عذاب بڑا ہے اللہ میرے محترم یہ ڈاکو پکڑے گئے تو ان کے لیے سزا ہے غور کرنا ڈاکو پکڑے گئے تو ان کے لیے کیا ہے یہ سزا ہے لیکن اگر ایک ڈاکو تھا ڈکیٹی کا کام کرتا رہا پھر جماعت تبلیغی والوں نے اسے سمجھایا تو اس نے چلا دے دیا ڈاکو نے کیا دے دیا قلّہ دے دیا توبہ کر لی سمجھے داڑھی رکھ لی نمازی بن گیا تو اب حکومت اس کو پکڑ کے سزا نہیں دے سکتی ہے حکومت پکڑے اس کے ہاتھ مات کاٹے ہو تو تو توبہ کر لیا ہے ان کے پکڑنے سے پہلے لیکن جتنا مال اس نے لوٹا تھا نا گیر مال اس نے لوٹا تھا وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا یہ بات سمجھے یا نہیں یا جو قتل نہ حق کیا تھا اگر وہ مدعی ہیں وہ دعوی کرتے ہیں اس کے اوپر تو کساس دیا وہ بھی علیحدہ ہے سمجھی بات یا نہیں سمجھی یعنی حکومت کا جو قانون تھا نا ہاتھ پاؤں کاٹنا وہ وہ ختم ہو جائے گا ڈکیٹی کے اندر جو ہاتھ پاؤں کاٹتی تھی نا حکومت وہ ختم ہو جائے گا صرف مال واپس کرنا پڑے گا जبیو, باقی जبیو, اگر کسی کو قتل کیا ہے اللہ زین تابو مگر جن لوگوں نے توبہ کی پہلے اس کے قادر ہو جا تو ان کے اوپر جان لو کہ اللہ رحیم ہے یعنی حد ساکد ہو جائے گی یہ ہاتھ پاؤں کاٹنے والی حد دوسرا قتل والی نہیں اور باقی چوری کا سامان واپس کرے گی یا یو حلزین میرے عزیز یہ ابھی ابھی آپ کے سامنے یہ برئی کا بیان بھی ہو رہا تھا نیکی کا بیان بھی ہو رہا تھا یہ مہار جو تھے ان کی برئی تھی یا نیکی تھی دادی وہ برئی تھی نا تو اللہ الہ تعبو کیا ہے وہ نیکی ہے تو پہلی آیتوں کے اندر پہلے برئی کا بیان تھا پھر کس کا بیان تھا نیکی بات اب بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ برائیوں سے بچو اور نیکی کے اندر شبکت کرو اللہ کا قرب حاصل کرو کہ ڈکیٹی مکیٹی سے تو بچ جاؤ حضرت خزائل بن ایاب بڑے ایک ڈاکو تھے سمجھے ایک رات ڈاکا زنی کے لیے گائے اور رسا ڈالا کمند ڈالا اوپر چڑھنا چاہتے تھے کسی عمارت کے اوپر تو ٹائم تھا کوئی آدھی رات کا تھا تو کوئی آدمی تحجت پڑھ رہا تھا توجہ پڑھنے والے نے زور سے عادت پڑھی علم تک ذکر تو فضائل عربی تھے جانتے تھے سمجھے اس کا مطلب یہ تھا تحجہ جو پڑھ رہا تھا ایسے بلند آباد میں تحجر پڑھا جاتا ہے کہ مومنین کا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں خوف خدا سے سمجھے تو فضائل نے جب یہ کانوں کے اندر بات سنی نا تو نیچے اتارا کہنے لگا وقت آ گیا ہے <laughs> میرا دل ڈر گیا ہے وقت آ گیا ہے آ کے توبہ کی فضائل بنایا جیسا ڈاکو امام حرم بن گیا ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں یا ڈرتے رہو اللہ تعالی سے بے ترک اللہ کے نیچے کیا لکھنا ہے بے ترکی سول کامیابی نمبر ایک ڈرتے رہو اللہ تعالی سے بے ترکاسی وقتا یہ اصول کامیابی نمبر کتنی دو اور تلاش کرو طرف اس کے قرب اور تلاش کرو طرف اس کے قرب بے فیل تاپ خدا سے ڈرو ترک ماسی کے ساتھ اور طلب کرو طرف اس کے کیس کو قرب کو بے فی تا عبادت کرو فرم برداری کرو طلب کرو طرف اس کے وسیلے کو یعنی قرب کو خدا کا قرب طلب کرو کیس کے تھا بے فیل تا اللہ کی فرم برداری کرو امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالی نے خواب دیکھا جب جیل میں تھے اللہ کا دیدار ہوا ان کو تو امام احمد بین سوال کیا کہ اے میرے پرور دگا آپ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے تو ایسا عمل بتاؤ جس سے آپ کا قرب حاصل ہو تو اللہ تعالی نے فرمایا میرا قرب میرے کلام سے حاصل ہوتا ہے کیا قرآن پاک پڑھتے رہو میرا قرب ہو امام احمد بن بانا ہر حضرت کسی کو مانا آتا ہے کسی کو مانا آتا نہیں پر میں مانا نہیں آتا پھر بھی تو میرے الفاظ ادا کر رہے یا نہیں تو یہی چیز ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں خدا کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے ہاں کلام اللہ سے محبت رکھو اللہ کا قرب ہے ایسے سمجھو کہ تم اللہ کی مائیت میں ہو اور میت بھی خاصہ تمہیں آپ سے لائے کہ خدا کا کلام پڑھ رہے ہو سن رہے ہو سمجھ آ گیا تو دو چیزیں ہیں اللہ سے ڈرو تر کے معاشی کے ساتھ اور خدا کا قرب حاصل کرو پہلے میرے یہاں وسیلہ کا معنی ہے قرب حاصل کرنا سمجھے جی وہ وسیلہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا امبیا کا وسیلہ یا بزرگوں کا وسیلہ وہ ادھر ثابت نہیں ہو رہا یہ خیال کرنا ویسے وسیلہ بزاد جائز ہے ہمارے علماء دیوبند بند اور اہل سنت والجماعت جماعت کے نزدیک وسیلہ بزاد کیا ہے جائز ہے حوالہ لکھ لو وسیلہ جائز ہے نہیں نکل رہا شاعر سے نہیں نکل رہا یہ خیال کرنا ایسے عام میں کہہ رہا ہوں وسیلہ بزاد کیا ہے جائز ہے مارف الکران جلد نمبر تین سپا ایک سو اٹھائیس بھائی مفتی اعظم پاکستان نے لکھی ہے جو دیوبند کے بھی مفتی رہ چکے ہیں ان کے اور مسائل تو دیکھتے ہو مان تو یہ مسئلہ مان لو کیا حرض پڑھے گا دیوبند کا مفتی ہے اس کے علاوہ ایک اور حوالہ ہے آپ لکھیں نہیں صرف سن لیں یہ روح المانی جان تفسیر ہے اللہ آلوسی سیرۂ اللہ تعالی بڑے محقق ہیں حنفی ہیں صرف آپ روح المانی کا یہ لکھ لیں روح المانی جلد نمبر چھ عبارت وہاں دیکھ لینا روح المانی جلد نمبر کتنی چھ صفا ایک سو اٹھائیس صفا ایک سو اٹھائیس وہاں دیکھ لینا عبارت میں پڑھتا ہوں لکھنی نہیں یہ وہاں دیکھ لینا لا ارآباسن فی تبصل الا اللہ تعالیٰ بے نبی صلی اللہ علیہ و سلم ان دلّہ تعالیٰ حیم و میّّیہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کہ زندگی میں وسیلا جائز تھا وفات کے بعد جائز نہیں اللّہ مروحمان یار کیا لکھتے ہیں حیم ویّّہ زندگی میں جائز وفات میں جائز ہے بے جاہ نبی تبسل کو میں ہرد نہیں سمجھتا جائے سمجھتا ہوں روحانی تیسرا اصول کا نہیں اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں نمبر تین لال تم تف لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ سمرا ہے یہ کیا ہے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے ہم وسیل بزاد کو جائز اور مستحب سمجھتے ہیں فرض نہیں سمجھتے کیا تو لہٰذا آپس میں لڑو گے گا ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں وسیلہ بھی ذات کا قید نہیں ہوں میں بغیر وسیلے کے دعا مانگتا ہوں تو ڈنڈا اٹھا لوگے گا ہاں؟ مستحب ہے جائز ہے یہ چھوٹے چھوٹے مظاہر میں ڈنڈا نہ اٹھایا کرو ہم نے اپنی ذاتی تحقیق قرض کر دیا ہے میں وسیلے کے بغیر دعا مانگتا ہی نہیں ہوں اب یہ شہدا ہے نا ان کے لیے جو کچھ میں بخشوں گا قل شریف الحمد للہ صورت خاتھا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بخشتا ہوں چاہے اپنے والدین کے لیے شہادا جس کے لیے بھی میں اشار سواپ کرتا ہوں وہ اشار سواب پہلے کس کی روح کرتا ہوں حضرت کی روح کو کرتا ہوں پھر حضرت کے وسیلے سے ان کو کرتا ہوں یہ میری عادت ہے ہم نے باقی آپ کے اوپر میں ڈنڈا تو نہیں چڑھاؤں گا اپنے فیل ہی بیان کرتا ہوں تحقیق بھی کچھ نہ کر دیا ہے. لڑنے پیڑنے کی جیت نہیں ہے یہ حضرت کے ساتھ ایک محبت ہے ہماری ان الزین کافر و تخفیف و خراوی. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہو ساری زمین وہ سونے سے بھر دیں پہلے پڑھا نہیں اب ویل و لارزاں پڑا تھا نا وہاں یہ تھا کہ ساری زمین سونے سے بھر دیں تو یہ فدیہ قبول ہوگا اب ہے کہ ساری زمین کا مال و اسباب جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی دیں اور اتنا اور بھی دیں یعنی ساری زمین کی جائیداد مال و اسباب دگنا دیں پھر بھی قبول نہیں ہوگا جن لوگوں نے کوفی آدر کی ثابت ہو ان کے لیے جو کچھ زمین کے اندر سب کا سب اور مسلو اس کے اس کے ساتھ دگنا تاکہ فدیہ دن ساتھ اس کے عذاب دن قیامت سے نہ قبول کیا جائے گا ان سے اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا یہ تفویع و خبری ہے ارادہ کریں گے یہ کہ نکلے آگ سے حالانکہ نہ ہوں گے وہ نکلنے والے اس سے اور ان کے لیے عذاب دینی ہوگا بس سارے کو بس سارے کا تو پہلے میرے عزیز کن کی سزا تھی؟ بار کے اب چوروں کی سزا ہے وہ سرکات قبرا تھی اب کیا ہے سرکات سہرا سرکات قبرا کے بعد سرکاتے سہرا ہے لکھ لو جی سرکات قبرا کے بعد سرکات سہرا کا کی حد میرے محترا جو آدمی کسی کی چوری کرے گا اس کا دائیا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ قرآن کہتا ہے یا کہتا ہے کہ لوگ دھیان دیتا ہے کہ ملا کہتا ہے جی چوروں کے ہاتھ کاٹو لو لے لیں خدا خدا ان کو ہدایت دے کس طرح جھوٹ بولتے ہیں خدا کی بات ملا کو اوپر دیکھتے ہیں پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ ہے نا اپنا ہاتھ کاٹنے کی حد سمجھے یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ کیا ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے چوری کے فیل کی سزا ہے ان پیسوں کی سزا نہیں ہے کیا جو پیسے اس نے لیے ہے نا اس کے بدلے نہیں ہاتھ کاٹا جاتا پیسوں کے بدلے تو پیسے دے گا یہ اس کے فیل کی سزا ہے اب غور فرمائیں ایک آدمی کسی کی دس ہزار کی چوری کرتا ہے پھر پکڑا گیا وہ دس ہزار بھی وہ واپس کرنا پڑے گا اور اس کا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا اب وہ کہے کہ میں نے تو جی دس ہزار روپیہ وصول کر لیا ہے اب اس کا ہاتھ نہ کاٹو ہرگز نہیں یہ ہاتھ ساکت نہیں ہوگی چاہے وہ معافی کو نہ کرتے کیونکہ کہ وہ پیسوں کے بدلے تھوڑا ہے یہ تو اس کے پھیل کس طرح کہ ایسی حرکت کی اس نے نہ روا دیکھو جی چور مرد چور عورت دونوں کے ہاتھ جزام بما قصاب یہ سزا ہے ان کے کردار کے بعد قصبہ ہے نا یہ سزا کیا ہے ان کے کردار کے بعد ہے من اللہ یہ تمبی ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ غالب حکمت والے ہیں پمنتا بہ ترغیب توبہ جو شخص توبہ کرتا ہے بعد ظلم کے اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالی مہربان ہوں گے اس کے پاک سمجھے بے شک اللہ تعالیٰ کا رحیم ہے پکڑا نہیں گیا پکڑا جانے سے پہلے توبہ کر دے تو پیسے اس کو دے دے پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا پکڑا گیا تو پھر یہ علم تعلم تاکید امتسار فرما برداری کی تاکید بھائی دیکھو نا آپ طالب علم ہیں ایک طالب علم کا دوسرے طالب علم جو پر تھوڑا حق ہے چاہے اس کی فرما برداری وہ کرے یا نہ کرے میں استاد ہوں میرا زیادہ حق ہے یا نہیں ماں باپ کا زیادہ حق ہے یا نہیں بادشاہ وقت کا زیادہ حق ہے تو اللہ فرماتے میں تو تمہارا خالق مالک ہوں تو میرے احکام پہ چلنا زیادہ حق ہے یا نہیں یہ ہے تاکید ہے انتخاب سمجھتا فرم کیا نہیں جانا تو نے بے شک اللہ اس کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کو مالک ہے ہمارے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 ww.shahidalam.com